بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو میں نے عرض کر دیا پہلے ہی چونکہ آج یہ پھر ایک منفرد مزاج کی صورت ہے اس گروپ کے اندر تین جو چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں یہ درمیانی طرح کی ہیں وہ ذرا بڑی تھی یہ ان سے ذرا بڑی ہیں لیکن درمیان میں چھوٹی آئی تھی تو یہ پھر عروف مقدعات ہیں میں قرآن اور تشکا ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نادل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں لیکن یہاں یہ کہ تشکا جو ہے وہ نامورادی کے لیے بھی آتا ہے یہ عربی زبان میں یہ جو بعض حروف ہیں را با با رب لیکن یہ کہ را با وا یا, یا جس سے نبا بنتا ہے ان میں بہت قرب ہے اس طرح شین کاف یا اور شین کاف کاف شک مشقت تشقا یہ بھی معنی ہے اس کے لیکن یہ کہ زیادہ میرے نزدیک راجی معنی یہ ہے اے نبی ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نکالا کہ آپ ناکام ہو یہ اصل میں حضور کے لیے بڑی خوشخبری ہے کامیابی آپ کے کی قدم کیوں گی یہ قرآن قلع فصل بن کر نادل ہوا ہے آپ ناکام نہیں ہوں گے آپ جو ہے پوری طریقے سے اپنے اس مشن کے اندر کامیاب ہوں گے عام طور پہ ترجمہ یہ کیا گیا کہ آپ مشقت میں نہ پڑے محنت میں نہ پڑے آپ کا کام پہنچا دینا ہے باقی اب لوگ نہیں مان رہے تو اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس سدمے سے ہلاک نہ کر دیجئے کہ لال قباث الفسلہ حریثہ اللہ کنین اللہ تذکرت النشا یہ تو صرف یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جن میں کچھ خوف خدا ہے تنظیل اب ممن خلق السما واطل اولا اس کی تنزیل ہے اس ہستی کی طرف سے جس نے بنایا ہے پیدا کیا ہے زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو الرحمن وہ رحمان ہے اللعرش اس کہ جو عرش پر متمکن ہے لہو فِي پھر وَمَا و ماہر لڑ دے وہ ماں بینا اسی کا ہے اسی کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے وہ ماتح سرا اور جو زمین کے سب سے نچلے طبقے کے نیچے ہے یہ سرا جو ہے گیلی زمین اور گیلی زمین کے نیچے جو کیا ہے زمین کے اندر وہ بھی سب اللہ کا ہے وَإِن انتظہ ہے اور اگر تم بلند آباز سے کوئی بات کرو دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا کچھ اور مناجات کرتے ہو فو یا نمس نوا بلند کرو گے تب بھی وہ تو سنتا ہے لیکن وہ تو جانتا ہے سر کو بھی اخفا کو بھی ہر چھپی ہوئی بات کو نہایت مخفی بات کو اخفا جو ہے بابے یوں سمجھیے کہ افال الطفیل سب سے چھپی ہوئی چیز اس کو جانتا ہے اللہ لا الہ وہ اللہ واللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معامور نہیں لسما حسن تمام اچھے نام اسی کے اب یہاں سے شروع ہو گئے حضرت موسا علیہ السلام کا حصہ اس میں سے باسکن جو ہیں وہ سورہ راحت میں آ چکی ہیں اس لیے ہم تیزی سے انشاءاللہ اللہ گزر جائیں گے وہ کا حدیث و موسا اور کیا تم تک پہنچ چکی ہے کی خبر موسا کے حالات اذران رارن جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ آگ ہے را نارنات اندھیری رات تھی سردی کا موسم تھا تو یہ کہ شاید راستہ بھی اس وقت کچھ گمسا ہو گیا تھا دیکھا آگ ہے را نارن فقال اپنے گھر والوں سے ان کو سو آپ ذرا ٹھہرئے یہاں پر انتظار کریں امنی آنس تو نارا مجھے آگ نظر آئی ہے لال لی آتی کو منہا بھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے کوئی چنگاری لے آؤں تاکہ یہاں ہم آگ روشن کر لیں تو سردی میں اس کو آگ کو بھی گے اور اجے دو الارے ہودا یا جو جو آگ کی جگہ پر میں پہنچوں تو وہاں سے مجھے رہنمائی بھی مل جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے ہم کسی غلط راستے پر تو نہیں بھٹک آئے پلما آتا جب پہنچے اس آگ کے قریب نودیہ یا موسا تو آواز آئی ندا کی گئی اے موسا انی انا ربک یہ جسے تم آگ سمجھ کر آئے ہو اس آگ کے پردے میں تو خود میں ہوں میں تیرا رب ہوں انی انربک میں تیرا پروردگار ہوں فخلا نالخ اپنی جوتیاں اتار دو ان کا بل وادل اس لیے کہ اس وقت تم ایک بڑے پاک وادی میں مقدس سے توا میں ہو انختر تو کا اور میں نے تمہیں اختیار کر لیا ہے پسند کر لیا ہے چن لیا ہے ایک بڑے مشن کے لیے تمہارا سلیکشن ہو گیا ہے فسٹ میں لما تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وہی تم پر کی جا رہی ہے اِنَّنی یہ مقام اس اعتبار سے قرآن مجید میں بہت منفرد ہے کہ جو انانیت کمرہ ہے اللہ کی انانیت کمرہ جس طرح ان الفاظ میں قرآن مجید میں ظاہر ہوئی ہے میرے علم کی حد تک کوئی دوسرا مقام نہیں ہے علامہ اقبال نے یہ الفاظ استعمال کیے نہ کہ ایک تو ہماری انائے صغیر ہے دی اسمال ایگو میں،, میں ایک ہے بڑی ایگو دی گریٹ آئی ایم دی ان ایگو وہ اللہ کی جو انا ہے انائے کبیر اس عنا کبیر کا جس طرح سے ظہور ہوا ہے پرانے مجید میں اس مقام پر اور کس جگہ نے یقیناً میں ہی ہوں میں ہوں اللہ اور میرے سوا کوئی معبود نہیں پابود نہیں بس میری ہی بندگی کرو میری پرستش کرو واقعی میں صلاح تلیہ ذکری اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے ان سات آتی اور یہ بات بھی یاد رکھو قیامت آ کر رہے گی اکاد و میں اسے رکھوں گا تجدہ کلو نفس بیمار تصا تاکہ بدلا مل جائے ہر شخص کو ہر جان کو جو کچھ کوشش کی ہو فلا یسن کا اندھا من لا یوں میں دیکھنا تمہیں کہیں روگرداں نہ کر دیں وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے جو آخرت کو نہیں مانتے کہیں تمہیں بھی آخرت سے برگشتہ نہ کر دیں یا نماز سے برگشتہ نہ کر دیں یہ انہا کی زمین دونوں طرف جا سکتی ہے وہ تباہ ہوا ہو وہ لوگ کہ جو اس سے آخرت سے خود جو ہے روگردان ہے اور جنہوں نے کہ اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے پتھر دات اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور تم بھی گڑھے میں گرو گے مما کل کا بے امی کہ یا موسا اور موسا تمہارے یہ دہنی ہاتھ میں کیا ہے کالا ہی آسا کا ہی میرا سا ہے اتوق علیہ اس میں نقطہ نکالا ہے مفسرین نے کہ دیکھیے جو اللہ تعالیٰ سے مخاطبت اور مکالمے کا جو ایک ذوق حاصل ہو رہا ہے تو جواب اتمئی کا بھی تھا یہ میرا آسا ہے لیکن آگے بڑھا رہے ہیں بات کو یہ میرا عصا ہے اتوقع والے میں اس پہ ذرا ٹیک لگا لیا کرتا ہوں اعلیٰ نمی اور میں اپنی بکریوں کے لیے اس سے پھر پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے وہ لیا فیا مارے اور میرے اور بھی بہت سے کام ہے جو اس لاٹھی سے اس عصا سے میں لیتا ہوں کا ڈالتے یا موسا فرمایا ذرا جو ڈال دو زمین پر اس کو اے موسا فالکا ہا ڈال دیا فیضا ہی تو وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سانپ بن گیا چلتا ہوا دوڑتا ہوا کالا خز ہاں تخف ایک دوسرے مقام پر آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسا پر اتنا خوف تاری ہوا کہ پیٹ موڑ کر بھاگے وہاں سے ولہمد مرن وہاں سے بھاگے لیکن یہ کہ اللہ نے فرمایا موسا ڈرو نہیں واپس آؤ اور اس کو پکڑو یہاں وہ تفصیل نہیں ہے کال خز ہاں تخف فرمایا اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں سنوعی دہا سیرت ہم اسے لوٹا کر واپس لے جائیں گے اس کی پرانی شکل پر, پر پرانی سیرت پر مضمون یادہ کا علاج راحق اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل کے ساتھ ملاؤ تخرج بیضا پھر جب نکالو گے تو وہ نکلے گا بالکل سفید ہو کر روشن من غیر سوپ بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہوئی وہ ہو برش نہیں ہوگا اس میں برش نہیں بلکہ یہ کہ بغیر کسی مرض کے وہ چمکتا ہوا ہوگا سفید آیتن اخرى یہ دوسری نشانی ہے تو یہ دو نشانیاں ہم نے تمہیں دی ہیں لیکن کمین آیات نلکبرات آ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی نشانیاں ان میں سے کچھ نشانیاں یہ دو نشانیاں ہم نے دی ہیں عزت بلا فراؤ نہغ اب جاؤ فرعون کی طرف وہ بہت سرکش ہو گیا ہے اس کی سرکشی جو ہے وہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے تو جاؤ اور اسے دین کی دعوت دو خیر کی دعوت دو اور خاص طور پر یہ بھی کہو کہ بڑی اسرائیل پر ظلم نہ کرے اور اسے انہیں واپس جانے دے جہاں سے وہ آئے تھے فلسطین سے کال اور شرحلی صدری یہ دعا بڑی اہم ہے ارشد کو یاد ہونی چاہیے جو بھی کوئی بھی دین کی دعوت کا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ دعا جو ہے اس کو یاد کرنا حضرت موسا نے دعا کی پروردگار میرے سینے کو کھول دے اس کے لیے اس کام کے لیے اس بڑے مشن کے لیے جو میرے حوالے کر رہا ہے بسرلی امری اور یہ بھاری کام جو ہے اسے میرے لیے آسان کر دے واحد القدم لسانی اور میری زبان میں لکنت ہے اے پروردگار اس لکنت کو اس عقدے کو کھول دے یا تاکہ وہ میری بات اچھی طرح سمجھ سکے لبنے والا شخص جو ہے ذائقہ جب گفتگو کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے وجالی وزیر امن اہلی ایک اور درخواست میری یہ ہے کہ میرا ایک وزیر بنا دیجئے میرے خاندان میں سے وزیر وزر سے بوجھ اٹھانے والا یعنی ذمہ داریوں میں کوئی مدد کرنے والا سہارا بننے والا تو وجالی وزیر اہلی میرے اپنے خاندان میں سے ہارون اصی اور خود سجیسٹ کر دیا میرے بھائی ہارون کو اس کام میں اس لط میں ہی اد اس کے ذریعے سے میری قبر کو مضبوط کر دے واش فی امری سے میرے اس کام میں شریک کر دے کہ مصب ہے کا کثیرن تاکہ ہم دونوں مل کر پھر تیری تصویر کریں کسرت کے ساتھ وہ نسکورہ کا کثیرہ اور تیرا ذکر کریں کسرت کے ساتھ ان نہ کا کنتا بینا بصیرہ یقیناً پرور تو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے حالات سے کہتو خود جو ہے وہ چشم دید گواہ ہے سو لگ یا موسا فرمایا کہ ٹھیک ہے موسا گرانٹیڈ ریکویسٹ گرانٹ کب اونٹی تسول اگیا موسا جو تم نے سوال کیا جو درخواست کی وہ سب ہم نے منظور کی بل عقل من نہ آنے کا مرتن اوپر ہم نے تو تم پر ایک مرتبہ اور بہت بڑا احسان کیا تھا اس اوہینا علاحمہ کمایوہ جب کہ ہم نے تمہاری ماں کو وہی کی تھی جو تمہیں وہی کی جا رہی ہے اب تمہیں ہم بتا رہے کہ ہم نے اس کو کیا وہی کی تھی وہی کیا تھی بھی طے تمام جو بلی اسرائیل میں جو بیٹا بھی پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے صرف بیٹی کو زندہ رکھا جائے تو بھی حضرت موسا علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کو اللہ تعالی نے یہ حکم الہام کے ذریعے سے یا وحی کے ذریعے سے جو بھی تھا وہ بھیج دیا تھا اس کہہ دیا تھا قیدیت کا فی تابوت کہ اس کو ذرا ایک صندوق میں بند کرو فقفی دل یم اور پھر اسے دریا میں ڈال دو فلیول کہہ یم دریا اسے ساحل پر لے جائے گا ساحل پر رکھ دے گا یا عدو لی و عدو لہ اور پھر وہاں وہ شخص اس کو پکڑ لے گا اس کو لے لے گا اس صندوق کو اور سندوک میں جو بچہ ہے اس کو جو میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی دشمن ہے لیکن یہ کہ ہم بچائیں گے اب اس سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا کہا اس سے آگے اب خود اپنی بات شروع کر دی اللہ تعالی نے یا قرآن کی اسلوب ہے پوری بات نہیں باقی یہ کہ فل دی گیپس باقی ساری گفتگو جو ہے وہ آپ خود جو ہے اس پورے سیاق و سباق سے سمجھ سکتے ہیں وہ القعہ تو الحا محبت اور ہم نے اے موسا تمہارے اوپر اپنی خاص ایک محبت کا پرتو ڈال دیا بڑی موہنی صورت بڑی موہنی صورت دیکھتے ہی گرویدہ ہو جائے اب اللہ نے کہا محبتم منی القیت علیک محبتم منی یعنی یہ کہ وہ پورا نقشہ بھی یہاں پر جو ہے کہ وہ ساحل میں وہ صندوق ڈال دیا گیا وہ چلتا گیا اور اس ساتھ ہی اس کی بہن سے حضرت موسا کی بڑی بہن تھی ہمشیرات کہہ دیا کہ ساحل کے ساتھ ساتھ تم جاتے بھی رہو چلتی رہو دیکھو کہاں جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے اور اسے جا کے بتا بھی دیا کہ وہ محل میں پہنچ گیا ہے صندوق وہ صندوق کھولا گیا بچہ نکل آیا اور اس وقت جو ہے وہ قتل کرنے پر ٹرا ہوا تھا پھر لیکن یہ کہ وہ حضرت آسیہ جو تھی بڑی اسرائیل ہی میں سے اور بڑی نیک عورت تھی اور وہ فرعون اون کی ڈھر میں تھی اس وقت انہوں نے کہا کہ قرۃ اللی ولک یہ قرۃ الک یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا ہمیں اللہ نے اولاد نہیں دی اسے قتل نہ کرو اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایسے اثرات پیدا کر دیے تھے کہ دیکھتے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بالکل ان کا گرویدہ ہو جائے وہ القلیہ کا محبت ملنی میں نے خاص اپنی طرف سے تمہارے اوپر ایک اپنی محبت کا پرتو ڈالا بڑے تس نے الانی اور یہ اس لیے کیا ہم نے تاکہ دشمن بھی جو تمہارے گرویدہ ہو جائے اور پھر تمہاری پرورش ہو تسن آ تمہیں بنایا جائے مسنا جس کو کہتے کارخانہ اب وہ کارخانہ تربیت کا کارخانہ محل ہے تسن الا ہماری نگاہوں کے سامنے تمہاری تربیت ہو اس تمشی اختوں کا جب تمہاری بہن چلتی ہوئی وہاں تک پہنچ گئی فتقول و حل ادول کوئی اکفلو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے دیا تھا بچے کی حیثیت اس حیث سے کہ کسی بھی دائی کا اور دایا کا جو دودھ جو ہے وہ نہ پیے اب انہوں نے بہت سی عورتیں بلائی کہ جن کا یہ دودھ پی سکے تاکہ بچے کو پالنا پھر کیسے پلائیں لیکن یہ کہ وہ کسی کا دودھ پی نہیں رہا ہے تو وہ بہن جو اب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی اس نے کہا حلکم اللہ میں اکفرو نتیجہ کیا ہوا کہ پھر وہ ماں آئی اور ماں کا دودھ پیا اور ماں کی گود میں اللہ نے پھر پہنچا دیا حضرت موسا علیہ السلام کو فرجانہ کالہ ام میں کا تو ہم نے لوٹا دیا تمہیں اے بوسا تمہارے ماں کی طرف کہ تکر آئے نو فلاذ تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ غم نہ کھائے اللہ تعالیٰ کو تو اپنے بندوں کے احساسات و جذبات کا اس حد تک پاس ہے کہ پھر اس کی گوت جو ہے اس کے اندر اپنا اس کا بچہ پہنچا دیا گیا جانا کا علا امر کا نا ولا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ خزن میں مبتلا نہ ہو وقتلتا نفسا اور اے موسا پھر جب تم جوان ہوئے تو تمہارے ہاتھوں ایک جان قتل ہو گئی تھی تم نے ایک کب کو کو کر دیا تھا فنجینا کا من الغم تو ہم نے تمہیں اس غم سے نجات دی وہ فتن کا فتون اور پھر تمہیں بہت سے امتحانات میں سے گزارا بہت سی آزمائشوں میں سے گزارا بہت سی بھٹیوں میں سے گزارا فلبست سری نفیاہ نے مدین یہ سورہ قصص میں آئے گی ساری تفصیل جس کو یہاں پر دو تین آئٹوں میں بیان کیا گیا ہے اس کی تفصیل سورہ قصص میں فلبست سنی نفیاہ نے مدین پھر تم اہل مدین میں رہے کئی سال سم جے تالا پدری یا پھر اے جو یہاں آئے ہو تو یوں نہ سمجھو کہ اچانک آ گئے ہو یہ تمہیں تقدیر لے کر آئی میرا فیصلہ لے کر آیا ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پلانڈ ہے یہ ہم نے اس طریقے سے کیا ہے یہ ساری چیز جو ہے یہ اب خود نہیں ہو گئی ہے الٹپ نہیں ہو گئی ہے یہ کوئی اندھا بہرا جو ہے وہ چانس نہیں ہے سمجیتا مسا و استنا تو کل نفسی اور میں نے تمہیں بنایا ہے تیار کیا ہے یہ صنعت ہی سے اجتنا باب افتعال لیکن سواد کی مناسبت سے تیز تیز ہے وہ توئے میں بدل گئی ہے تمہیں تیار کیا ہے خاص طور پر تمہارے اندر خصوصی صلاحیتیں پیدا کی ہیں تمہیں خاص طور پر بادشاہ کے محل میں پرورش کروایا ہے اس لیے کہ مجھے تم سے بڑا کام لینا ہے بس تو کلی نفسی اظہب ان تب آخو کبھی آیا تھی بلا تنی جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری یہ نشانیاں لے جاؤ اور دیکھنا میرے ذکر میں سستی نہ کرنا اظہبا ادا فر آؤ نہ ان دونوں فرعون کی طرف وہ یقیناً بہت سرکش ہو گیا ہے فکولا لہو کوئی لہو یو او یشا تو دیکھو جا کر وہاں پر بات کرنا اس سے بڑی نرم ایسا تاکہ شاید کہ وہ سوچے یا اس کے دل میں بھی خوف پیدا ہو جائے کالا ربنا اندنا نخاف یفروتا انہوں نے کہا پرورنگار ہمیں تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اچانک ہم پر پھٹ پڑے بڑک اٹھے اور ہمارے اوپر ببک پڑے اور یتگا یہاں پر کوئی زیادتی کرے کالا لاتافا فرمائے نہیں تم دونوں ڈرو نہیں انکمہ رات میں تم دونوں کے ساتھ ہی ہوں ہر بات سنوں گا بھی سنتا بھی ہوں دیکھوں گا اور دیکھتا ہوں فاطیا ہو فکولہ انا رسولہ رب کا فارسل مانا بنی اسرائیل ابلا تو رب وسلام والا منی تبال خدا صدق اللہ تو اے ایموسا اور ہارون تم دونوں جاؤ اس کے پاس فرعون کے پاس اور تم دونوں اس سے کہو کہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے پس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو انہیں یہاں سے واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دے بلا توب اور ان کو حضاب میں مبتلا مت کر قیدہ کبھی آئے تم ربق ہم آئے ہیں لے کر ایک نشانی تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے بس سلام و, و علامن اطبال اور سلام ان کے لیے ہے اور سلامتی ان کے لیے ہے سلام ہو ان پر اور سلامتی ہے ان کے لیے کہ جو ہدایت کی پیروی کریں ہدایت کا اتباع کریں انا پگوڑی آئی یہ بات ہم پر وہی کی جا چکی ہے انل عذاب علامن کسبا و طلّہ کہ جو شخص جٹلائے گا اور منہ پھیر لے گا اس پر عذاب آئے گا